اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو ناؤ پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناہک ناؤ مارتے اور بدکاری ناؤ کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا